اس میں کافی تفصیل آ سکتی ہے لیکن وقت کا خیال کرتے ہوئے میں اس موضوع کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں اس کے بعد ہم آتے ہیں رکوع کی جانب امام صاحب یا مقتدی یا کوئی اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جائیں گے امام بھی اللہ اکبر کہے گا مقتدی بھی کہیں گے اور ساتھ رفع الدین کریں گے یعنی کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے آپ یا اپنے کانوں کی لوگ کے برابر یا کندھوں کے برابر اور یہ گزارش پہلے بھی کی تھی بار بار کر رہا ہوں کہ ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے قبلہ رخ کریں کانوں کو ہاتھ نہ لگائیں ان کا رخ کانوں کی طرف نہ کریں چہرے کی طرف نہ کریں قبلے کی طرف کریں اب میرے بھائی آپ رکو میں پہنچ گئے رکو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی صحابہ اکرام نے نقل کی ہے خصوصاً ابو دود میں ابو حمید سعیدی کی وہ حدیث جس میں ابو حمید سعدی نے نماز پڑھی تھی اور دس صحابہ اکرام کو دکھائی تھی اور انہوں نے تصدیق کی تھی کہ آپ کی نماز ویسے ہی ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علم کی نماز تھی اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رقو میں جاتے تو ہاتھ ایسے رکھتے کہ گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے کئی لوگ جو ہے رقو میں جاتے ہیں تو انہوں نے گھٹنے آگے کیے ہوتے ہیں ہلکا سا ہاتھ رکھا ہوتا نہیں ہاتھ آپ ایسے رکھیں کہ آپ نے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اور آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں کھلی ہوئی ہوں بند نہ ہوں کھلی ہوئی ہوں اور آپ کے بازو جو ہیں وہ تنے ہوئے ہوں ایسے جیسے کمان تنی ہوئی ہوتی ہے ڈھیلے نہیں کئی لوگوں نے ڈھیلے رکھے ہوتے ہیں ایسے نہیں ایسے سیدھے تنے ہوئے ہوں مضبوطی سے آپ نے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہے بازو آپ نے کمان کی طرح تان کر رکھے ہوئے ہیں یہ آپ کے رکو کی شکل ہونی چاہیے اور پشت آپ کی سیدھی ہو برابر ہو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو رکو میں اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتا تو کمر آپ کی سیدھی ہو یہ نہیں کہ تھوڑا ہلکا سا رکو کیا جلدی اٹھنے کی تیاری کر رہے ہیں نہیں آپ وہ حدیث سن چکے ہیں جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو تین دفعہ واپس کیا تھا کہ جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی اس سے آپ نے کہا تھا کہ رکوع میں جاؤ ار کا تطمئن کی ان اطمینان سے اعتداد سے اچھی طرح رکوع کرو اور میرے بھائی رکوع میں آپ کی کمر سیدھی ہوگی آپ کا سر کمر کے برابر ہوگا یعنی کہ سر آپ کا نہ کمر سے اونچا ہو نہ کمر سے نیچے ہو برابر ہو اس کے ساتھ تو یہ ہے میرے بھائی رکوع کا انداز اب میرے بھائی رکوع میں پڑھنا کیا ہے دعائیں کون سی ہیں ایک دعا تو وہ ہے جو سب کو آتی ہے کون سی ہے میرے بھائی سبحان ربی العظیم لیکن میرے بھائی کب تک ایک دعا کے اوپر گزارا کریں گے اب ماشاء اللہ آپ کی میری عمر کتنی ہو چکی ہے جی تیس سال چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال تو میرے بھائی ایک ہی دعا کے اوپر پوری زندگی گزار دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو طرح طرح کی دعائیں پڑھا کرتے تھے تو دین میں اضافہ کریں یہ مطمئن ہو کر دینی معاملے میں مطمئن ہو کر بیٹھ جانا اچھی بات نہیں پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی دینی معاملے میں آپ اس کی طرف دیکھیں جو آپ سے اوپر ہے جو عبادت کرنے میں آپ سے آگے ہے جو نماز کی عدم عمدگی میں آپ سے آگے ہے اس کی طرف دیکھیں تو ایک دعا تو یہی ہے سبحان ربی العظیم اس کو کم از کم تین بار پڑھیں اس کا معنی یہ ہے کہ پاک میرا رب جو عظمتوں والا ہے عظمتوں والا کون ہے اللہ کی ذات ہے ٹھیک ہے اور آپ نے یہ بھی کہا پاک ہے میرا رب رب کا مانا کیا ہوتا ہے خالق مالک رازق مدبر کائنات کا نظام چلانے والا تو رب ایک کو ماننا ہے ہر ایک کو نہیں کہہ دینا کہ یہ قبر والا بارش برساتا ہے وہ بیٹے دیتا ہے وہ یہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے ساری اللہ کے امور جو ہیں آپ نے قبر والوں میں تقسیم کر دیے نہیں میرے بھائی سارا نظام اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے اسی لیے تو رب ہے اسی لیے تو وہ رب ہے سارا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے اور میرے بھائی کبھی آپ یہ دعا پڑھیں اور کبھی آپ یہ دعا پڑھیں جناب عشا فرماتی ہیں بخاری مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشر دعا پڑھا کرتے تھے سبحان کل ربنا اغفر ہم پاک ہے تو کسی سے پاک ہے کسی سے پاک ہے ہر عیب سے ہر نقص سے ہر شرک سے پاک ہے تبحان کا تو پاک ہے میرے اور آپ کے ساتھی ہو نا برابر کے تو خوبی کی بات ہے جناب اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے اس کے بہت ساتھی ہیں بڑے باعتماد لوگ اس کے ساتھ ہیں لیکن اللہ کے کوئی برابر کا ہو یہ خوبی نہیں ہے یہ ایب کی بات ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ کا کوئی ساتھی نہیں ہے اللہ کا کوئی برابر کا نہیں ہے اللہ کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے کسی بیگم کی ضرورت نہیں ہے تو سبحان تو پاک ہے اللہ اللہ سبحان اک اللہ عما یار سبحان اک اللہ عما تو پاک اللہ عملہ کرے نا یار کرے مانا اللہ عما تو آپ کو آتا ہی ہے اے اللہ میرے ساتھ بولیں مجھے پتہ چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں تو سبحان اکا تو پاک اللہ عم اللہ رب اے ہمارے رب دیکھیں کتنا اضافہ ہے پہلی دعا کے مقابلے میں کتنے الفاظ زیادہ آ چکے ہیں سبحان کا تو پاک ہے اللہ اے اللہ ربانہ اے ہمارے رب وابی ہمدی کا اپنی ہمدو سنا کے ساتھ اللہ اے اللہ اگ فرلی مجھے بخش دے اور آپ سبحان ربی العدیم کے اوپر گزارا کر کے بیٹھ گئے ہیں میرے بھائی وہ بھی دو اچھی ہے وہ بھی اللہ کے سن نے پڑی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن جتنا میٹھا زیادہ ڈالیں گے اتنا سواب آپ کو زیادہ ملے گا میرے بھائی جتنے زیادہ الفاد آپ استعمال کریں گے اتنا آپ کو ثباب ملے گا تو یہ دیکھیں سبحان کا تو پاک ہے اللہ اللہ ربنا اے ہمارے رب و بھی ہمدی کا اپنی و وصنا کے ساتھ اللہ اے اللہ مجھے بخش دے سبحان ربی العظیم آپ پڑھیں گے اس میں اللہ نہیں ہے اس میں یہ بھی نہیں ہے وہ بھی ہمدی کا اپنی حمد و سناح کے ساتھ اس میں دعا بھی نہیں ہے اغفر مغفلی یہ بھی نہیں ہے اس لیے یہ دعا پڑھنا زیادہ بہتر ہے اور اللہ کے رسول سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے سب قدوسن رب الملا والروح ور وہ بہت پاک ہر قسم کے عیب سے بہت ہی پاک ہے قدوسن بہت ہی مقدس ہے رب الملا وہ جو فرشتوں کا رب ہے فرشتوں جیسی عظیم مخلوق کا رب ہے یہ لفظ ایسے نہیں بول دیا گیا کہ فرشتوں کا رب ہے اس میں کوئی معنی آیا کو مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے بڑی مخلوق ہیں جو ان فرشتوں کا خالق اور مالک اور رازق ہے وہ کتنا عظیم ہوگا آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا جس میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے جبیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں کتنی بار دیکھا ہے دو دفعہ دیکھا ہے اور جب دیکھا تھا فرمایا ان کے چھ سو پر تھے اور ان کی جسامت اتنی عظیم تھی اللہ اکبر کہ ان کی جسامت کی وجہ سے آسمان زمین کے مابین جتنا خلا ہے یہ پُر ہو چکا تھا یہ اللہ کے ایک فرشتے کا حال ہے یہ اللہ کے ایک فرشتے کا حال ہے اور میرے رب ایسے کئی فرشتوں کا رب ہے اور کتنے فرشتے ہیں میرے بھائی کتنے فرشتے ہیں اللہ اکبر وما یعلم جنود ربی کا اللہ تیرے رب کے لشکر کتنے ہیں ان کو وہی جانتا ہے کوئی اور جانتا بھی نہیں ہے پیدا کرنا بنانا دور کی بات ہے ان کی تعداد بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا حتیہ کہ انبیاء کرام علی السلام اسلام بھی نہیں جانتے اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا ربی کا اللہ کہ اللہ کے سوا تیرے رب کے لشکروں کو اور کوئی نہیں جانتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ بیت المامور میں جو طواف ہو رہا ہے ایک وقت میں کتنے فرشتے طباف کرتے ہیں ستر ہزار اور جن کی ایک دفعہ باری آ گئی دوبارہ ان کی کبھی باری اندازہ کریں کتنے فرشتے ہیں پھر اندازہ کریں اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر بڑھتا ہوں حدیث فرمایا بیت المامور میں ایک وقت میں کتنے فرشتے طباف کر رہے ہیں اور جس کی ایک دفعہ باری آ گئی دوبارہ باری آپ اندازہ کریں کتنے فرشتے ہوں گے پھر ہم تکبر کریں اپنے آپ کو بڑا سمجھے ہماری حیثیت کیا ہے نطفے کے گندے, سے پا... گندے پانی سے پیدا ہونے والے ہم تکبر کرتے ہیں گردر میں سریا رہتا ہے اور غریب لوگوں کو ہم کچھ سمتے نہیں ہیں عقل کے چلتے ہیں فخر کرتے ہیں میری رب کی حیثیت کیا ہے اللہ کی تو مخلوقات بڑی عظیم عظیم ہیں اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے حج کی ہمارے عمرے کی ہماری نماز کی رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو برحال میرے بھائی یہ رکوع کی چند ایک دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دعائیں بھی ثابت ہیں تو آپ اس میں تنبو کیا کریں کبھی یہ پڑھ لیں کبھی وہ پڑھ لیں رب کو طرح طرح راضی کیا کریں رب کو طرح طرح راضی کریں کبھی ان الفاظ سے کبھی ان الفاظ سے کبھی ان الفاظ سے اس کے بعد میرے بھائی آپ رکوع سے اٹھیں گے رف ال کرتے ہوئے اللہ سمی اللہ علی منحمی کہتے ہوئے آپ اٹھیں گے امام کہے گا سمی اللہ علی منحمی کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی حمد و سنا بیان کی یا دعا کہ اللہ اس کی سنے جو اللہ کی حمد و سنا بیان کرے اور میرے بھائی اس کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں ربنا آپ اللہ کی ہم و سنا بیان کرتے ہیں اسی لیے پہلے کیا کہا جا رہا ہے سمی اللہ علی محمدہ جو اللہ کی ہمد و صنا بیان کرے اللہ اس کی ہم کو سنے اور یہیں سے ایک امام نے کہا تھا جس امام سے پوچھا گیا تھا میر معاویہ رضی اللہ ان کی شان کے بارے میں تو انہوں نے کہا تھا اس صحابی کے بارے میں اس صحابی کی شان کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جس نے اللہ کے رسول کی اقتداء میں نماز پڑھی اللہ کے رسول نے کہا سمی اللہ علی من حمیدہ کہ جو اللہ کی ہمدوسنا بیان کرے اللہ اس کی ہمدوسنا کو سنے اور اس نے کہا رب الحمد یعنی یہی ایک چیز جناب امیر معاویہ کی شان کے لیے کافی ہے ان کی شان جاننے کے لیے سمنے کے لیے اس کے علاوہ جو ان کی شان ہے اور طرح سے وہ الگ موضوع ہے تو بہرحال میرے بھائی امام کہے گا سمی اللہ علی منحمیدہ اور آپ نے فرمایا جب امام کہے سمی اللہ علی من تم کیا کہو ربنا ولک الحمد اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقتدی سمی اللہ علی من کہے گا یا نہیں کہے گا لوگوں نے اس حدیث سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے یہ سمجھا ہے کہ مقتدی سمی اللہ علی من نہیں کہے گا میں پھر حدیث پڑتا ہوں فرمایا کہ جب امام کہے سمیع اللہ علی منحمیدہ تم کیا کہو ربنا نا ولک الحمد وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ڈیوٹی تقسیم کر دی ہے امام کہے گا سمی اللہ علیہ منحمیدہ اور مقتدی کیا کہے گا ربنا میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ بات مان لیں اس حدیث کی وجہ سے کہ مقتدی سمی اللہ علیہ منحمیدہ نہیں کہے گا تو مجھے بتائیں امام ربنا ربانہ الحمد کہے گا کہ نہیں کہے گا جی اللہ کے رسول نے تو کہا ہے کہ جب امام سمی اللہ علی منحمیدہ کہے تم کہو ربا ناول کلحمد میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے سرو بتانا چاہتے ہیں کہ سمی اللہ علی منحمدہ کے بعد آپ نے دعا کون سی کرنی ہے وہ دعا کون سی ہے رب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مقتدی سمی اللہ علی ملحمیدہ نہیں کہے گا اس لیے اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے پہلے بتا دوں دونوں رائے جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن میں وہ بتا رہا ہوں جو مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ مقتدی کو بھی سمی اللہ علی منحمیدہ کہنا چاہیے بالکل ایسے ہی جیسے اللہ کے سرو فرماتے ہیں کہ جب امام کہے غیر المغضوب تو تم کیا کہو آمین اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مقتدی غیر المغضوب علی ملین نہیں کہے گا ٹھیک ہے میرے بھائی تو یہ بات ہے میرے بھائی سمی اللہ علیہ محمد کہنا چاہیے مقتدی کو بھی امام کو بھی اس کے بعد آپ جب آپ کھڑے ہو گئے ہیں اب کھڑے ہو کے قوم اس کو قما کہتے ہیں رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو کیا کہتے ہیں ہمارے لوگ اردو والے کیا کہتے ہیں قوما قومہ میں کتنی دیر کھڑے ہونا ہے ایک سیکنڈ کے دو سیکنڈ جی جی دعا پوری ہونے تک لیکن ہمارے دو صحباب میرے دو صحباب میرے بہن بھائی تو جناب ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ان کو یہ کہا گیا ہو کہ رقو کے بعد کھڑے ہونے کی جانچ نہیں ہے تو اوپر ہو کے فوری طور پہ سجدے میں جاتے ہیں اور اس معاملے میں مقابلہ لگا ہوتا ہے کہ کون پہلے سجدے میں جائے گا رقو کے بعد میرے بھائی یہ اچھا انداز نہیں ہے یہ اچھا انداز نہیں ہے آپ ناراض ہو رہے ہوں گے ناراض نہ ہو میں ہوں میں ہوں انصاف آپ کیجئے گا پہلی حدیث جناب برائے ابن اعظم کہتے ہیں اور حوالہ بخاری شریف کا برائے ابن اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ آپ کا رکو دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور رکو کے بعد کھڑا ہونا یہ چاروں آپ کے جو عمل تھے تقریباً برابر برابر تھے ہاں جی میرے بھائی آپ نماز سیکھ کریں گے اپنی کے نہیں کریں گے برابن اعظم کے حدیث پر سن لیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو میں نے دیکھا اور میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ کا رکو آپ کا سجدہ دو شدوں کے مابین بیٹھنا رکو کے بعد کھڑے ہونا یہ چاروں آپ کے جو عمل تھے برابر برابر تھے یہ ایک حدیث دوسری حدیث مسلم شریف کی بیان کرنے والے انس ابل مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد کھڑے ہوتے کھڑے ہوتے تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہم سمتے کہ شاید آپ بھول گئے کہ میں نماز میں ہوں مولانا انصاف کریں انص کیا کہ رضی اللہ ہیں کہ نبی رکوع کے بعد کھڑے ہوتے اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہم سمتے کہ شاید آپ بھول گئے ہیں میرے بھائی آپ ان دو حدیثوں کی روشنی میں اپنی نماز کو پرکھیں اپنی نماز کو چیک کریں اور پھر سوچیں کہیں آپ ان میں سے نہ ہوں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ واپس چلے جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی